والصلاة على السيد الرسل والصلاة والصلاة رن ضلع شو مناخد ہونا یقم ربی ال ابل شریف کی روحانی محفل کا اہتمام کردایت نوصورت پر مال دا دا جو اس وقت موضوع ہے اس کا عمان ہے میں یار میں یار انسانیت شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم پتا ہوتا اس وقت کی ضرورت ہے من کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں سمجھ بخشی کہ کی ضرورت ہے اس وقت کس طرح کا موضوع حکمت مطابق میں نے یار انسانیت میں رو لایا اور استفاق موجود پیلو تمہیر کے طور ہاں تنبیہ کے طور پر موضوع تو قابل کچھ گلان جلسے آل حضرات جہے اہتمام کرن واسطے اشتہار باق بیبیا جنیا سامنے بیٹھے ہیں ہو جا جنیا بیبیا اتنے سامنے نظر آ رہی ہیں تا مردوں ویکنا حرام ہے مرد نے تو, تو, تو ہو جا اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو ساری پشاٹ کر سنا مقصد نہیں مقصد مردوں ہے جب مرد سمر جائے قرآن کا یادو میں نبشارے مرد اپنے نظرانی اورتان حکومت میں نبشارے عورتوں اپنی نظرانی تم پتہ ہے محبوب کے جو عالم و سلم ہوتا وسلم تو گھر مبارک کے اندر ایک نابینا صحابی تشریف لائے حضور پاک دو، گھار والیاں، فرما محترم سرکار نے ارشاد فرمایا تو شاندر کی یار سلبی نے آپ نے فرمایا تاب میرے کول جو تس سننا حقیقت بلا رعایت بلا لحاظ نہ تھانو راضی کرنا مقصوص ہو نہ جل سے کراما راضی کرنا مقصود ہو صرف اللہ اور استفاق محبوب صرف اللہ سے راضی کرنا مقصود مجاری ناری ناری ناری ناری ج مخلوق ناضی کرنا مخصوص ہوگا صحیح حق نہیں بن گیا چو گلے ضرور ملاوٹ کرتا ہے تاکہ مخلوق راضی ہو جائے کیونکہ مخلوق اس وقت راضی ہو جس نفسوں کے مطابق خواہش جب خواہش کے خلاف ہو نفس جہا ہے وہ کروڑیاں کر کے جس بندے مخلوق راضی کرنی وہ خالک کا راض ہو جانا ہے جس بندے خالد میں راجو فلوک ناراض ہو جائیں ہاں ایک گل ہے صحیح بنتا ہو اللہ رسول کی گل ہوا ہو سمجھ آ رہی ہاں ایک نب سے دل نفس کام خواہشات اور دل کا حقیقت تو دوستو میرا ایلان ہے پورے ملک کے اندر الحمد للہ مطلب جڑا یہ توقع رکھتا ہوئے یہ ایت خواہش رکھدا ہوئے کہ اللہ فریضہ ہے کاروبار ہوتا دس دس ہزار پندرہ پندرہ ہزار فیس نال مقرر آدھے میں घंटा डेढ़ पटां रुपये अल नाथ लख लख घट नहीं पे नाथपून यह लख ल हजार चाली चालीस हजार फीस اور ناد سنا کر عبادت کرتے لیکن جیل بندہ پوچھے بھی ناد آج عبادت فیس لینا یہ کتوں کا سو فڑیا گیا ہوں کوئی بندہ نماز پڑھ کے آکھے جی وی روپیے دو مجھے تینوں کالج دے تھی بھڑا چار ہیں عبادت کی رب کی اپنی خاطر کی صاف لفظ لکھا ہے ور پاک وسلم کی نات عبادت ہے افضل عبادت ہے اور فرمایا اس پر فیس لینا یہ آرام ہے اور جنہیں لیا فرمایا کھا نہیں سکتا جنہ کو نہیں سو واپس کر جزور حضور پاک سرکار دی محبت کا مردی ہو جنیا مرضی ناتا لکھے محمد رضا لکھے جو مرضی لکھے اللہ تعالیٰ قرآن نہیں ہو سکتی پوچھو کدی نکرے بہ پاسے بہ کو روزانہ سوے اٹھ کے ہزور پاگ سکار کی ویتھان پاگ سکار کی ہو پی تو ہزور سکار نے ہی شیر سنا انہیں ہزور پاگ تو ہر ویلے سنتے ہیں کیوں بھی کہ سرف مجمے میں हर वक्त सुनते हर थांजम एक पासे पासे आले, आले, आले, आले, आले। पर लबनी पास बैठकर समझ आ रही गल की कोई ना इस वास्ते ना कहीं दरूद की तस्बी फेरन نہرانے جان گے نہ کدی گے بہتے اتو گے ساری رواج چیتا کوئی اکھ وگے ساری زندگی نہ رویا ہو ساری رات رو گئی چٹا جھوٹ کیا بولنا بھی ساری رات لنگ روی اکتوٹ ڈگیا رات کتوں لنگ گئی سمجھ آ رہی نا کوئی نہ اس واسطے گل وا یہ گرت سلاح سنڈیاں پیدا ہو جاتے سپرے کرنا پہ ہوں سنڈیاں بہت ساریا پیدا ہو گئی پھر سانوں اتوں ہاتھ کا سپرے تخر مارنا ہی پینے سچ کا دی شعور آ میں حقائق بیان کرنے اور اللہ نہ چیز جانتے ہیں جنہیں نہ سنیا ہونا ہے وہ اسی واسطے آئے ہونے تو قبلہ مخلوق نو جدو راضی اللح کرنا مقصوص ہوگا گلت بی اللہ تعالی کے فضل و کرم میرا مطلب ایک تیلی سب جگ بے لگ یہ میری ایک ہے دوسری حضور سرکار دو عالم ملاد منانے جنو پوچھو کا حضور کی تعظیم حضور دی عظمت کے بیان حضور دی شان کے بیان خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کے خود فریبی جلسا کرنا ملاتا ہزور احترام آشتا. دے اندر نظرانہ پیش کرنے اشتہار چھاپنا اتے اللہ رسول دا نام دینا دور شریف دین ان لا گندیا نالیا اتوں ڈگنا انہیں ہوں کوئی بندہ ساری رات اپنے پیو کی تعریف کرے سویرے نالی دے جی پاکے دے ماری خواہ ہوزدیک کھلے نار کا گنا گٹ اللہ رسول کے نام نلے رولن کا گنا کیونکہ آشیا امام احمد احمد اللہ لکھیا ہے سورت کوئی بندہ گزر رہا اللہ تعالی دا نام مبارک پہ پیا اس نے چایا نہیں چاڑ ضرورت محسوس نہیں کی فقد کفر فرمایا ہوں تصا خود سمجھدار ہو کہ تھے ویکنج وہ اگوں سڈے مقرر بئیمان ایڈے بن گئے نیڈا واٹا نام لکھا ہوا آرم سجنا صرف دکانداری میں نہ کریے کری حضور پاک سرکار لیکن اللہ رسول کے نام تھلے نہ جان لے سمجھو اچھا ساریا پانی توجو بولو میں یہ گل کر رہا ہوں اور میں من پتہ ہے کہ جلسے جنا میرا جلسہ کرایا انہ اشتہار چھاپیا اور میں نے ننمنا بھی کہ میرا اشتہار نہ چھاپیا جائے نہیں تو میں نہیں آوا گا لیکن میں خود دیکھا پیٹرول پمپ اس جدور آڑیا اشتہار ڈگتا سی کیا میں درمیش نے تھلے اتر کے لا لیا ہوں آخر میں آیا وہاں میرے روٹی بھی دم نمک کھا نمک کھانا سیا آ بندے نمک حرام نہیں ہونا چاہیے نمک جو کھا پہ ہک ادا کرنا نہیں کر سکتا اس واسطے میں چنگے بندے دا کم نہیں کسی کا پرونا ہے ستا ہے نال سن پکان چپ مالک نہ پاو یہ جڑا چنگا بندہ جب ویکے گا انہیں آخنا یار یہ میرے بستر دنیا دایا خدمت کی یہ چا پہلو پیٹر میں رولا نہ پاؤں دسا بلا میں آیا ہاں دس دینا تو شیطان کتوں کتنا سن پیا بار بار تیسری تمبیم اشتہار چھاپنے جس یہ لانت دوسرے کرتا وہ ادب والے ادب والا اور سارے مجبور جانتے میاں شیر ربانی رحمد اللہ ہوئے حضور حضرات کتاب بیٹھن لگے نا لکھا ایک پیا مٹی کا پیالہ ٹوٹا ان مبارک کندا ہوا یعنی خرچ کے لکھیا ہوا نگاہ پی تو اسے گند لگا سی پخانہ لگا سی مجدر صاحب کی نگاہ مبارک پی ان فور اٹھایا دویا صاف کر کے جنا چیر آپ سرکار حیات آپ فرماندے ہوں سن نفلان نماز نار میرے روحانی مسئلے منزل او حل نہیں ہوئی طے نہیں ہوئی جہیا اللہ تعالی دے نام مبارک والے پیالے دے کے پاس پیو نئی اسے شرام گھر رکھیوں جنا بھی کچھ پایا نہ اسے ادب تو پایا احترام تو پایا کلندر اقبال لاہوری فرماندہ سامو شا دین چی نہیں اچھا خاموشہ فون لچی تمبی آخری آخری تم نتا کیونکہ بنتا گیا کاروبار اس اللہ تعالی کا نام مبارک وہ بالخصوص پہلی کراچی ایجاد کی تی. دے نار اللہ تعالی دے نام کا تلفظ ادائیگی غلط ہو جاندے ایک دوسرا تے تماشا جاندے جاندے احرام سخت حرام اللہ تعالی دے نام مبارک نو تازیم احترام تے صحیح تلفظ لینا ہر اس دے حرام ہوتوا حضرت سرکار پڑپوتے اختر رضا خان میں خیر پہلو بیان کرائی بچوں پیش کر رہا ساحل مسالہ کراچیوں ہے میرے کو اس رسالے حضرت کے پڑپوتے اللہ رسول کی اس نو صحیح ادا اللہ اللہ رسول دے مبارک نام پا راگ لاؤں داگ آم میں مثال دے نا ناج نا نا نا شریف پڑھ تو پہلو درو شریف پڑھ دیا رسول اللہ. جد لگ رہ اسے کئی حمزے اللہ نام مبارک اترے اس طرح لینا بدلنا سور کیڑی تھا چلا کیونکہ قہت جو پہ گیا امت زوال جو آ فاروق آزم وغیرہ کوئی ہاکم ہوتا تو رکھتا کسی دستا بھی اس ممبر رسول کے کون آنا کھنے ہے کھنے نہیں آنا ہاکم جڑے بارے سنے واسطے ان کے خلاف بولو تو اگ جاندی ہے رب رسول کے خلاف لابر نے اللہ رسول ناتا نہیں تو نات شریف ہوا تخیل ہو بے لڑکیا تو سننا حرام اسلامی لڑکے لڑکی دا حکم اور بدماشیاں جو پھر میرا تو روزانہ کا کم ہوئی میں پھر کی تماشے لگے کی بدماشیا ہونا مبارک رتواقی جان کے حضور تشریف لا رہے ہیں گویا اتریا جی مستفا دی شریعت این حملے ہوں حضورت شریعت دی ہو شریعت ہو حرتمرگ کوئی ہاکم ہوتا رکھتا دستا بھی اس رسول پہ کون آنا ہے کن کھن نہیں آنا ہاکم جہر ہونا اس واسطے خلاف بولو تو اگ لگی ہے اللہ رسول ناتا نہیں تو نات شریف واس تقریر ہو نبالڑی لڑکیاں تو سننا حرام اسلامی لڑکے دا, دا, دا حکم اور بدماشیاں جو پھر میرا تو روزانہ کا کام ہوئی میں پھرنا پھر کی تماشی لگ بدماشیا مبارک جان کے حضور تشریف لا رہے ہیں جسفا دی شریعت ایملے ہو مخالفت ہوشریف بہبو کے خدا ہوتے میں اس محفل کے اندر مستفا دی شریعت ہاں ایک عام شیر لگا ہے محفل دوکار سجا کوئی میں آنا اگر سرکار کی محفل چ جن بھی آتے نے سارے سرکار دے ہی بلایا آتے نے مان دیا جی جتیاں کہڑا ایمان لے جی سرکار سارے ہزور نہیں سدیا ہوں تو کئی واسطے لے ہوں تر جلسے تو بعد بھی بندے روندے رو شا بکواسا نہیں بنا, بنا یہ کوئی حقیقت کا تعلق نہیں عالم اختیار, اختیار جبر نہیں اللہ تعالی نے دیتا ہے برے راہ دے ٹرن کا چنگے راہ دست ہر بندہ اس اختیار دیتا چنگی نیت جاوے پیڑی نال جاوے چنگی محفل پلے جائے بھائی محفل جاوے تھے کوئی سکار بلا تعلق نہیں آلام جب رہا ہے قیامت اتنے جنت جن جانے اپنے اختیار نہیں جائے گا مولا بھیجے گا, تے جاوے گا. اور قیامت نس بندے نے جنت نہ وق جانا ان کو بھی مولا کرے گا تو جائے گا اپنے اختیار اور یہ شہر دیا بڑا نے سرکار فلکا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں چلیا ہر کسی نہیں سد لے جنک سدے واپس جان جو آستہ شرف شریف آستہ بلوار شریف سوال اللہ سخ سلطان اے فرماندی گل یار کل تو ہے اچھا اللہ رجی دیا سبحان اللہ چبلا اتوں اٹھنا پلا چاڑنا جتوں کی کھوتی مڑو تھوڑی جانو جی جی ساڈے کو پھر دیا مڑ دیر لگ سارا سانکاروشال یہ میری حمبی ہاتھائی جس لمر کافی اسلام ہو گئی گئی نا میں موضوع بیان جمعہ شریف بھی نہیں. موضوع دا کی رکھیا انسانیت میرے خیال سے پہلے ساری زندگی پہلو سنیا نہیں ہو میرے تیرہ سو موضوع نے تیرہ سو اللہ تعالیٰ فضلو کرم لال تو ہر موضوع فن خاج گان چہل بہش تاج گارس مہربانی انسانیت یعنی دسنا ہے بھائی میاں انسانیت کا پیمانہ دوسرے لفظ انسان کنو آخان گے کیڑی شہ انسان انسان بنتا اس گل تمام دا اتفاق پوری روئے زمین گئے کہ خالی شکل انسانی انسان نہیں توجہ نہیں فروائی خالی شکل انسانی انسان نہیں قرآ کافر جانور تو <وزور> بدتر انسان شکل کافر بالخسوسارا انگریز وہ مسلمان وحشی قومات آتما وحشی بالخصوص سابقہ مسلمان جن میں بج رہے ہیں انہوں وحشی ویشی انہوں نے رحن کا پتا نہیں رہن کاش جانور مطلب یہ نکلا کافر بھی ویشو پہ آخر انسان مسلمان وہ بھی جانور پیاخد کافر تو یہ مطلب ہے کافران سے مسلمان دونوں اس گل اتفاق ہو گیا کہ خالی توجہ نہیں فرمائی گلاور ہو اپنا پتا دینا تیکجے ویکھنا تے باہر دیا چیزاں ویکنیا انسان دا کمال نہیں انسان دا کمال ہے بس بس بس بس جب آپ کو پچھاند ہے پھر مولا جگار منارا فنفر اپنے آپ کو پہچان لیتا کمپیوٹر فلانی شہرانہ ہوتے جیڑا کمال مولا تیرے کچھ اور ساری بلنے بلنے خدائی تیرے لی تائی لی بنے اتفاق ہو گیا بھی خالی شکل بندہ تو جیسے آخو خالی اکھال انسان ہے سڈے موٹیا اکھان کھوتے رب لائی کہ نہیں لائی وہ اخان دی وجہ ہاتھ والی انسان کہہ ہوں اتے کے دو سوچا ہو گئی انسان کہڑی شہ انسان انسانیت پیمانہ کی کی ہو تو انسان گا کی نہ ہوسان سمجھا جائے گا اتنے آ کے سوچا دو ہو گئی ایک سوچے ہوئے کہ دنیا دے سمان تے مال دے نال انسان ہے وہ ہے تے انسان ہے نہ تو ڈنگا دوسری سوچے ہوئے کہ دنیا دے سمان مال نال نہیں انسان ہے رب رحمان دیا جدو بندے مولا آلیاں والیا آن ایمان امل سالے آکوا پرہیزگاری آسان قدر آس انسان کنگلا ہوئے غریب ہوئے کو سمجھ آ رہی ہو سکتا ہے کئی ذہنوں دقت آ رہی کیوں سنے گا انجمن ہی بدل گئی ہے سنے گا یہ انجمن ہی بدل گئی ہے سنا رہے ہیں توجہ بولو سبحان اللہ یہ ضرور کئی سوچا لیکن سوچ ساری مجبری یہ کہ سانو پر گلان تو سوا دوسرے منے اقل دس ہاں یہ سچ ہے جشن آن رہتا پرانی داستان کہتا ہوں توجہ نہیں فرمائی ہوں دو سوچا کیڑیاں آ گئی ہیں انسانیت کا معیار کو دوسرا نہیں انسانیت کا معیار ہے نہیں انسانیت دا معیار انسانی آدھا اخلاق رحمان اس کے مطابق عمل ہوا انسان شانور سفت اپنا انسانوں ہاتھوں سے جب کور مالک انکار تک پہنچ جاوے گا اس ہے جانور سوچا کن ان شاء اللہ تصو خزانہ لے کے جاؤ گے جڑا ساری زندگی قرآن حدیث اکل بلکہ میں قسم خدا دی پورے دنیا پورے دنیا دی اکلے سلیم کا نچوڑے ہن یہ نظری کہ دنیا سمان دولت مال ہوزری ہے اجرپیا اگریزان کا اگریزی گلام ٹٹوا کا سمجھ آئی اج کے دور کے اندر یہ سمجھا ج पैसा है दौलत, है दौलत है समान है सारा कुछ है दो हजार दा लगा हो जुती भैड़ी है तो फिर इंसान नहीं कपड़े चंगे ने इंसान है नहीं कपड़े चंगे इंसान कोठी बंगला है इंसान है नहीं तो फिर इंसान ही कोई जानवरी है यह सोच है अंग्रेजों की قرآن کی قرآن سونے پاس محبوب نے انسانی قرآن ارشاد عبانی والا <التخل> اللہ, <سنان> اللہ ماندی سارے سارے انسان خسارے تباہی بربادی تبا تبا مگر وہی بندے تباہی بربادی کے برش گئے جڑے ایمان عمل سالے فرمائے سڈے رائے رحمان نے جتنے بھی نشان ہم تاریخ کی عمل کے اچھا اس میں دعویت کہ سکولیاں دا نظریہ ای بندہ مال دنیا دلیل دلیل سکول کتاب متالیا پاکستان اور دیکھو گے وچ مزامین ہو پہلے, پہلے انسان جانوروں جیسی زندگی گزارتے کیوں پہ بچے ہوں ان کے پاس ضروریات زندگی کے اسباب نہیں تھے وہ کوئی غاروں میں رہتا تھا کوئی کچے مکانوں میں رہتا تھا مطلب نکلا کہ نزدیک بندہ کوٹے چیٹا گڈیا کپڑے چ وہ کپڑے بھی اللہ جی لال اچھا جو نظری سوچ پیش فرمایا وہ ہے سفر مان سمان ٹھیک ہے دو سوچاں ہوں آپ یہ سادت کرنا کہ حق کے حقیق انسان موٹی میں دلیل پیش کرنا ایمان دسیا جی اشرف کون اشرف مخلوق کنو یہ مطلب یہ نکلیا پاوے فرشتے بھی ہے چند بھی ہے سورج بھی ہے زمین جو کچھ ہے سب کا اللہ تعالی باقی مخلوق ادن انسان ہو وتی نہیں ہوا تین قسمہ کھا کے سونا رب فرما انسان ن شل سورت پیدا باقی کوئی جاندار باقی جن و گے جو اللہ تعالی نے بدا کرتا ہے سارے نچلے درجے والے جانوروں کو تھلے سٹ تو ہٹ گئے اچھا اشرف کون بول بولو ساری خدائی انسان بھی بڑی انسان ہیں نہیں بنیا خدا سڈا کلندر لاہور کمال فرماتا نہ زمین جا جمجھے گا بندہ اسلے انسان بن گئے جی جی سونی ہو ورنا بندہ نہیں تو پھر سجڑا جتی اشرف ہوئی بندہ نہ ہوا بندے نان نال ملی जुत्तियों बगैर जे बता नहीं तो फिर आला बंदा न होया जुत्ती बूट से है, जे आखे कपड़े सोने पाई फरीदावे بندہ وے جی سونے کپڑے نہ بندہ ہی کپڑے کی شان بندے رب واہدہ او شریف مولا نے انسان مجھے فرایا شان گی کیونکہ گٹی ادنا وے جہاز ادنا وے کسم خدا بھی کرکیا ہاں مرغے ہر ساری بھی شان ان انسانسان بھی شان چیزاں جی تر سمجھے گا یہ نگر سکولی والا بہمان پروفیسر والا رکھے گا پھر دنیا دانا پھر قسم خدا بھی کر کے پھر پیچھے بندہ دلیل خوار ہو جاوے گا میرے انسان انسانوں کی دے اندر جو سوچ پی ہے سرف انسان ہے بہلال شریف نے قرآن دن کی میار دس الا هم المفلحون ناري تقبير ناري صالح ناري صالح شعاد مصطفى حضرت مصطفى توجل على سبحان الله रबुल ने इंसानी आख्या शान, शान मुर्गियों अपने पाप अबीब कि मकान च रख्या किन दे मकान च रखा वे कि लिबाल शाहू के फुला का नि बाल भी जाना होना छड़िया की छत خجور oh, دنیا کے تم جل بول سر <muchan> کر <muchan> <شرا کبار> <muchan> ج سونے دنیا ڈائٹ کے کبر ضروری سنیا ہنسانی جب ایمان امن کیوں قرار دیتا ہے کہ جی دنیا کے سمان کہ شان بندے بھی دنیا کے سمان پھر بندہ نیوا ہو گیا, گیا. سمان اچا ہو گیا تو میں تو ساری تعینات نہیں دینا کار دینا ایمان تے عمل سال سفتان اے والی جب ہے تو پھر دسے بندے آ جی او انسان دنیا فرمائی ایمان سو رب رب آج چسانیا ہو گیا کہ میاں کپڑا سونا لگے تو بندہ بڑا دوسرا نظریہ یہ ہوا کپڑے نو چونے بندہ سونے نال لگے کپڑا یہ شانستفا سنتے صحیح نا توجہ نال بول سب ٹنڈے بول میرے کو حجت نہیں اللہ اقبال کیوں نہیں سر کیوں نہیں سر سوتا کیوں اٹھتا سر فرمانے اتار گزالی توجہ نہیں فرمائی وہ کیا دس نہ زمین کے لیے نیا سماپ کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نیا اسماپ کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں ओला दी ओला बड़ी कीमती जे बंद होवे कोठी ते मोड़ कोठी उची बन्दा नहीं जे जुत्ती जुती जुती उची तो जे बंदा होवा उठता फिर پھر بندہ نیوا کتنے اٹھتا دا کوئی پٹرول اڈیا فرد یہ جہاز جہا بنیا مار کے بنے ہا دا کوئی پٹرول اڈیا پھر دا. آ, آ, آ, آ, آ, آ, آ. جہاز جہا بنیا ککل مار کے ہیں؟ <laughs> oh, بڑا میرے ایک پروفیسر کہا وہ دیکھو میں انگریز کمی ترقی کر کے انسان آتا ویس نہ جہاز میں کیا کنو نکل ماری آل ترقی ضرور کی ایک سوال آیا واہ واہ ویو ویو واہ مولا دی بڑی قیمتی جی بندہ ہو جیڑا نہیں جی جی اچھی تو جی بندہ ہوئی ہوا جہاز میں پھر پھر بندہ نیوا کان کتنے اٹھتا ہا کو پیل کوئی پٹرول اٹھیا فردیاں یہ جہاز جہا بنیا کے بنیا نقل ماری آئی اصل کون ہوئی آل ہے میں آپ ترقی ضرور بے تو سو لاکھ نبی سبق پڑھا کے تبق پڑھا ہر شہ انسان -no Ralei, right. انسان رب رحمان یہ نہ دسیا جے کہ دنیا دولت عزت ہے یہ دسیا جے مولا تالا کی شان عزت دے انسانوفیسر پیا پڑھایا کو جانور راب پیا ہے کہ خیمے پر ہے فرید مہر علی ہے بلال کڈی پائی بیٹھا سولہ ٹاکیاں لگی اڑ چنیا آٹا کھانا ہے مولا علی بنگلے نام مٹ گئے لیکن اس دے نام نہ مٹے جس فقیر نے کوٹھی نہ بنائی دے تعلی میں پیچھے لگ کے جنت محل سے بنایا دے نام جو پیسے دولت دی وجہ یا درویش نو لانتا پاؤ کارون خزانیا دا مالک سونے چاندی کے اٹان کا مدان س کوئی کاروبار دا نام لے کے سبحان اللہ پڑھتا کی وجہ ہے میں نام لینا شیر ربانی میں کھڑتی انہوں نے دولت عزت نہیں لبھی شان نہیں لبھی اونا اپنے اساری لگی سنگی ہوں ایکسے بندے بھی دو ترہ دے ہو گئے نظریے دو بندے بھی دو ترہے وہ ہو گئے جڑے انسان کو کوئی شہ نہیں سمجھتے دنیا ن سارا کچھ سمجھتے رہے سماج ن سارا کچھ سمجھتے رہے مال سائسی ایشیا سارا کچھ سمجھتے ہیں دجے وہ ہو گئے جڑے انسان سب کو سب کچھ سمجھتے ہیں مال لوکی سمجھتے میرے پاپ نبی مبارک بڑے بڑے مالدار بادشاہ سر چسر کے ہو لیکن رب کے پاپ حبیب نے اپنا سلام محمت کی نگاہ رب کی محمت فرما یہ ویس اوٹ چار سی میرے پاپ نے بھی علی نے فرمایا جب ویس ملے محمد سلام اللہ, <سلام> صبح اللہ>, صبح اللہ صدقے کے قسم خدا کی کر کے آلو بکواس ہو سکتاس پڑھائی ہو گیا انسانی پڑھادے نے پایا کہ کو استاد نہیں سن مسائل نہیں سن ٹا کر کے کچھ نہیں سن کر سکتے میں پڑھا بیٹھا بے مان ہر شہیلا مختار ہر وسیلہ و وسیلا وسائل وسیلا بھی جمع خدا دے وسیلے خدائی بنی کی آخر بول بول بولو ساری خدائی بنی میرا ایمان کی جاننا پڑا پر گل سوچنی نہیں اتنے صرف سوچنا نہ اس پختہ جن کا صرف بال ہال سوچ پہلے ہونی ہے جنرل بناؤں گا مرے نارت نکل گوتی کا بچہ روایا کیڑی بلا پہلو ہی کیا فیصلہ ہوتا ہے پہلے پتھر ہوا کسم خدا کرکیا نہ سرد شرم نہیں آ سانو مرد کوا حضرت مریم ماں تو کی مولا تیرے نام تے یہ صرف تیرا ہی بال کے جدو بال جمے تی دا آ, آ, دا آ, آ, آ, مولا نے پیٹ والے بال دی جو منت سکھ نہیں میں ایماندس رب سونے اسی نشانہ بخش روپیے جہاں کروڑا بندوں یار سوچ تو بندر बलाौलाजू तकड़ी जी है ना कंडा उड़ा खरा है उल जो तुलिचनी है तो किबला उन्होंने उम्मतों के पूजते होलोते हो गई है دارے وہ دین آرے پھر کیمی ایسا جا کے اچھے بڑھا گے وہ سادھے بڑھ گے اور کر کے اتنوں ایک پہلات کر کے تو وہ دے مقابلہ ستیق میں حسین فرمیہ بڑھا توجہ نہیں فرمائی جائے خوشبال اللہ ہے گل میں کہ انسان اچا گل کر دا انسان اچا ہوں انسان جو اچھا جی انسان ہو ना, ना, ना। चेता नहीं, नहीं मैनू भी उतर गई मैं गल करता रब वाह दूला शरीक मौला सोना जो बंदे दीन लै ला उस अकल नहीं रही अज हालत यह बन गई है दावा करना मुसलमानी का आखना हजूर दिशान एडी उची حال کی سکلے سبقی کا مل رہا ہے وہ جی ان کے پاس مسائل نہیں تھے وہ مجبور تھے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے وسیلہ کی ناتا حبیب خدا محبوب میرے محبوب کی شاندار ہلور مجبور سمجھا رباشری میرے پاپ محبوب نے گلاؤ محبوب دی آپ سن لے آپ سمجھ لی لاہور مکلوڈ روڈ ایک اللہ دے درویش کا دربار ہے جا نام موسا ہندو تک چرخے تکلے لے کے پروان کی خاطر آئی بابا جی تکلے پل پٹھی چل دیتے چہرے والے شروع کر جہرام نہیں کافرا عورت لکنا شریعت جہرام نہیں احترام اس عورت رو جڑی ایمان والی ہو وہ جائز نہیںر چھوڑے گا توجہ نہیں بابے ویکیا اس لیے ہندو سڑک لیکن رنگ نہٹا ہوں وہ آدت نپ لیا جڑنا گاج دیا ترقی والیا سکولنا ہو گیا تو انہوں نے الٹا ہوش ہونا انہیں اگوں بول بول دینا دیکھو نتیجسام تربیت ہندیاں خطرہ بابا جی جا تکلے گرم کرتے سن پہ نا انہوں نے دونوں چکیا اپنی اکھانچ رکھے فرما نے بابا پیا فرمندی پیا ویخلا سا مورتہ جہنر سرنگیا بیبیا ن چو بچی نے بابا سنو کلمہ محمد پاک کا چپڑا آخو آخو سبح سلگے جا بابے جب یہ جب بی بیانو آندیا رسول اللہ سال کرا پڑھایا گھر گئی واقعہ دسیا بابے اکھا میں ترک لے گرمیا پا لو کچھ نہیں گھر جا کے بیسے ہندو ساری بستی مسلمان ہو گئی او بابا بابو شاہر لوہار سیلا شریف مالا مولا بھی بار نہ لوہار نہ سید نہ پٹھا نہ موسی کوئی ساری دل شاندار جب بابے سلمان بڑا ہے وہی بابا جی بابا اپنے گھر ج مرید آج پالا مہربانی میرے کوئی باقی توری مدا کر آپ فرما دے گھر گھر دیا چیزوں جڑی شاہ شاید ہاتھ رکھیں گاب سونے کی بنا دی لابے نگاہ پوری دل سونے دی ہو گئی ہوں مکان نگاہ اٹھائی مکان سونے دا کندا تے اٹھائی کندا سونے دی دیا رش و حیرانا کیوں میرے بوٹیاں کرا ساری برادری ہوں ویسے چرک لے گی مکان چکے آؤ فرما نے خبر کر لینا چلو تو دیکھے گا سونا ہوگا موگی دیکھ گئے سونا بڑا یہ ہے پروفیسر گیا ترندہ ہے بسولا جان گو پیشا پیسا جان گو پیسا جان لکڑی چلی تھی وہ چھوٹے اتر ہیں موٹے महसूस रंधा रंधा बरीक बरीक छिल उतार टिब्बा नहीं पता पता लगता اکبر جی جی توپنا لڑتا سی تو ساکھیا بھائی یہ کم خراب ہے میں لڑ نہیں سکتا یہ بہادر نے میں بوجھ دیں کہنے رب Yes, yes, yes. در والی بڑا کردر جنگ میرے سنو سجیو ایمان جیسے <قس> <melody> ہو جائے گا ان بمب چلنے لگے رہس بمب بم رہے فرج تو چوک لگ میرے ساری دنیا کی طاقت زور تو لینگیاں مقابلہ کے پیری کری اللہ جی سوچ سکے رہے سات بخشیا موٹا لا کے رکھی رہی سوچ کھل جائے تو پھر تیرے سامنے شاہ جی ہاں کچھ بول نہ فقیرم ہر جگہ تلیر تو مگر محاش درد کہ من پر بردو ہے جو جناب جو کروں ہوا بھائی کمالا اندھواس تو میں تو مستفا نگاہ ہوا ہوا سوال قسم خدا دی جڑے چرچے ہندے ہندے نا. نگاہ مصطفیٰ نے گزالی مہر بس ایک نگاہ چڑھ گیا باقی جڑی زہری اپنی وجہ بنائی رکھی ہے نا سنیا سا سن ہاں سن جی وہ سارے آگے مول پیا ان آگے کلوج ہوئے میں شکل سے وٹا لینا پر hmm. گل کفر خلاف بولاگا تو حضور دا غلام پورا مکان چ سونا بڑا تے میرے خیال دے آقا نام دار مسائل نہیں حق ادا तो जी आज तो माशाला लोहे की वजह से मशीनरी है क्या क्या है इसकी वजह से इतना तेज रफ्तार गाड़ियां हैं कि हजारों मिलों का समर घंटों में तय हो जाता है ये उस वक्त कैसे थी और मैं क्या उत्तरी तुलते आज एक टीखड़ तू किया मेरे महबूब को ले सवारी बढ़ नहीं सकते रब सोने में एक گدا ن شان مل گئی جنت گیا مٹی پہ उस मिश्री मुबारक चुम कभी चला फिर तू कि आखना है वहां इन्हों का वडेरा रशीदंडोही मैं जट बंदा ना मेरे को पूरे लफदा दा नहीं होंगे चिखना رشید گنڈوئی جڑا ہے نا اشرف خانوی خاص اس بارے حسین احمد مدنی بڑا اس لکھا رشید گنگوئی صاحب ایک شخص آیا انہیں آن کے مٹی پیش کی مدینے دی مٹی پیش کی اس روزانہ سلائی تین میں دسا دے سہی جو انسان کا بزار کی لے دے. رڑا کیا پندہ ہے. تے لگا لے جو ربیب لگا رب نہ رب حبیب اپنے سارا کچھ قربان کیتا مولا کے پچھے رب کے حبیب نے اپنے مولا کے ہر حکم کی کیتی فرما برداری تے مولا شان کن بخشی مٹی من کے چکیا کھینٹ کیا ہے معلوم ہوا انسان دنیا کے ساتھ نہیں انسان احمد کے ساتھ ہے اپنا گٹیا سے گٹیا چیز پھر اس انسان کے ساتھ لگ جائے وہ بھی شان پا جائے انسان میں ہوں جاؤ بابے فرید جاؤ گے مبارک جی مبارکاؤ لکڑی جی جی لکڑی پی شو کیسے کتنے رولتے پائے لکڑی بادشاہ بھی جدو محرم پر دروازہ کھلنا جڑے آدھے جڑے آدھے بوٹوں تو بغیر سوٹا تو بغیر بندہ نہیں روزانہ سلائی تین دسا سہی جو انسان کا رسوے ان چرمے چلا کیا اکھ پیا پندہ تے اندازہ لگا لے رب کا حبیب لگا رب حبیب اپنے سارا کچھ قربان انج بخشی کہ مٹی من چکے اکیچا ہے معلوم ہوا انسان دنیا لگ جائے وہ بھی شان پا جائے مبارک جتی مبارک کڑاؤ کڑاؤں شری شری کڑاؤں دیسی لکڑی دی کی جتی جیتی جی لکڑی ہے پی شو کیس ہے کتے رلے پائے لکڑ کی جتی کتنے پی <Kyoto> बादशाह भी नहीं बूटा बगैर सूटों तो बगैर बंदा ने रब चल चल चल चल चल चल चल टो जिथे जोती लंकी लाड़ी पी ए अगे इन करके اقبال کلندر جو سمجھتا سیدھا سیدھا ہے سبب کچھ اور جسے تو خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے سمجھتا ہے کا بے ہے نہیں اگر جہاں میں میرا چوہارا شکار ہوا اگر جہاں میں میرا جوہارا شکار ہوا کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں مت سمجھے مسلمان غریب غریب دا مکار دا سکتا. جی ایتھے اپنا مکار اس, اس حال جیڑا میرا نام اج بجتا نا پہ دنیا, دنیا, دنیا وہ مال دولت نال نہیں نا اسے کروڑوں ارباں اربا پتی نواب ہے سن. کلندری سے ہوا ہے تبنگری سے کلندری کا دل جو میں ہر گل حقیقت حق سچ بیان کرتا رہے نہ میں بادشاہ دے نبی سرکار دی تحزیب حق کفر دی تہذیب دے خلاف بولیا دے خلاف بولیا یہ کلنگری دا نتیجہ ہی ہر پرف نام میرا پیا بچتا صاحبز کو بڑی دولت آ جائے بہت کچھ آ جا رہا ہے لیکن ایماندار دس شانے شان دربار صاحبزے جو کچھ کانے سرفی پاری کھانا ایماندار लिया च रुते फिर फर्मा। फर्मा। बाद भाद भाद रूदे फिर वोने वैसा रुते फिरते रब वहदूला शरीक मौला عامل ان بنتا میں میںسا کہ یہاں دونوں نظریے دونوں سوچان کا معاشرے میری گل کر بھائی نے کس سطح ادھر پہنچ جدو اثر اثر جدو لوگوں کا ذہن یہ بنے کہ یار انسان شان پیسے عمل انسہ دے جمع دے زور نہیں لاؤ کوشش ہونی میں اپنا امل سیدا کر میں وہ بندہ بن پھر جب امل بناوڑ کی کوشش کرے گا ہلال رام پال جی جی ہر دے اخلاق تمیز کرے گا ہمدردی انسان نوازی خوش کی تمام گا نیاز مندی آئے گی اللہ دے بندیاں کی عزت کرے گا پتا کہ بھئی پیسے میرے جو بنایا ہوتا دے صحابہ سچی بولی دنیا جمع انہاں کوشش کیمل سوار جب وہاں امل سوار سے زندگی جنت بھی میرے مستقفا ساب عمل سوارن دی کوشش کی معاشرہ فرشت کا مرد فرشتے ٹر کے جا رہا کوئی بلکہ میرا آخر ہم گیا ہمسایہ ٹر گیا گھر ہوں ہمسایہ جیسے اپنی دھی کا پہرا مال لے کے جا رہا رستے کے اندر کوئی خطرہ نہیں پہ جائے توجری فرمائی شرمو ہیادان پیکر بن گئے معاشرہ فرشتہ میں فرشتے ہوں میرے حسین کا گھران کر کے پھر بے عادت چلو کے گھر میں جب آتے نہیں بے بےجا دل کے گھر میں جب آتے پہ نہیں بدلوا میرے مستفا بولو کہ مسلمانوں کی بیٹی کے لیے نمونہ لیڈی بیانا نہیں لیڈی نہیں لیڈی کنجری سے ہوتی ہے اور حضرت تو سیدا تھا پھول یہ مسلمان کی بیٹی کے لیے نمونہ ہے یہ ہو بیٹھی جنازا پہرت گھر چادر پائی منڈی لاش چادر پار پائی جی چادر پا کے آم جنازے اٹھتے نہیں بیبی باغ فارم آدی بی جنازہ ٹھیک ہے عورت نہیں دستی جس جس جس میں سید نا کے اکبر حضرت کر دیاں بی بی جی میں ہبشے دیا عورتوں کے جنازے اٹھتے ویٹے لب شدروں دا بلال بولو چاہ پاپ حسن حسین نے ابا جی فرماتے دینے فرمایا میری وسیعت ساپ حسن حسین جی نے فرمایا میری وسیعت جدو میں مرا ایک تو میرا جنا رات دوسرا پا میرا پھر حسین کیوں گا نہ آر فلم خریدیاں سال فرما میں سر ہوا تربورتر پھر ہویا مطلق بے حد متلطن کوئی پالن بھی کوئی قانون ہے ابو جہلوں صحابی چا بنا لیکن قدرت قانون نہیں اللہ سلطان بہو کا شیر سونا سونا رجند بولو اللہ سلطان او سنگی دی si غیرت دی سنا دون کیونکہ علی والے سارے بنتے ہیں بڑے بڑی پوچھو نہیں نہیںڑتا اردیلی دین دا کوئی کم نہیں جیڑ جانے پوچھو سلام رکن کہ چار کنٹھے دورا ڈنڈا دن سی نہ رکن اسلام دے نہ میں کیا ہوتا پور اسلام اسلام رکن ہو ورنا ہونا سو جی جنہیں چکل فروشی کرتے رہے ان پوچھو کی لکھائی کرو آج جو مسلمان دیا استا شید لا بڑا میرے حسین نے خون گوارا نہیں رکھا, میری, ایچی, میری اولاد دیا میری آہل بیت دیا رگا ہے خون دیا گا میں اپنی خون que de ادبی میرا علی ادب آپ شراب دا ایک قطر خوہ چار خوہ مٹی بڑھ گیا اس مٹی دے اتنے منار بنے اس مینار سے کھلو کے الی اپنا پہلا پوری بوتلے بند ہو جائے مٹی اس تے علی خلوکے تے اپنے مولا دا نام پاک لے ای رب ملایا بادشاہ بنا دیا کہ تم بنا خوشبان سنگیا نے فرمایا فرمایا تروں تمہیں حیا نہیں آتی تمہیں غیرت نہیں آتی تم اپنی گھر والی کو غیر مردوں کے سامنے چھوڑ دیتے ہو غیر مرد اس کو دیکھتے ہیں وہ غیر مردوں کو دیکھتے ہیں دیکھتا، دیکھتا غیر دائمین مرد دائمین اس کو دیکھتے دائمین ہیں دائمین وہ غیر دائمین مردوں دائمین کو دیکھتے ہیں معلوم ہوا ہمارے مولا علی اتنے حیرت مند ہیں کہ عورت مرد کا ویکنا غیر مرد کا اسلام بنا جی جی اسلام بڑا قدر بندہ بنا چکا جو راشرے میں عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اب بھی بہت ظلم ہوتا ہے یہ لکاتے ہیں چھپاتے ہیں چھپانا نہیں چاہیے عورت کو پردوں میں نے یہ تو ظلم آزاد کیا ہے اور عورت کو آزاد کرانا چاہیے عورت کی قدر جو ہے وہ یہ مولوی لوگ جو ہے عورت کی قدر کرتے نہیں یہ تو مسئلہ جب یہ پاپان چھپی ہوگی تو پھر عورت کی قدر ہوگی میں اترو یہ اکڑ پیدل ہو گیا جی سمجھ نہیں رہی اسا مسلمان چھپا کے بھائی میں مثال دینا مثال دینا لوہا ہاتھ کی ہے یا سوچنا سڑک معلوم جنا مہیلا حسین چار دیواری اسلام سونا فرمایا غیر مردوں کا جسم لگتا ہے وہاں کا جسم لر مردہ لگتا ہے تمہاروں گیرت نہیں ہوتی دا مطلب نکلیا جڑا عورت جاتوں نے سال مولا علی کے نزدیک بے گیرائی بے غیرت بارے فقیر لوٹنی فرما نے آنے پھر فرینیا سات فرما نے غیرت دی یاری لالو سنگ کتے بہ بے غیرت دی یاری لالو سنگ کتے بہا چنگا میرے شرمی پے تر گئے ساگ سرو سنگی دکھے دکھا سندو نا مقرر سندوکر ہے جی سٹی رکھو نچتا رہے شو. مکرلی رکھو ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چل جان گے رپیے بند واپ کے اس روح ایک دماغ کی رکاٹیں خان محمد حاصل کریں کھینچی تھی فون نمبر سفر تین سو چوہتر پچونجا نو سو بائی محمد فضل احمد صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں اللہ جی بول بولی لللا جی بول تکڑی دل دی تکڑی دلدی نے کی اپاکے بدے ملان بولی اللہ جی بول بولی اللہ دی بول بولی اللہ جی بول بولی اللہ جی بول نہ کر گلا چپ کر جھلیا گل کر کے پچتا نا کر گلا چپ کر جھلیا گل کر کے پچا اے تھے کم نہیں آنا ترا رونا تیرلا ظالم سکولی بین دپیری ظالم سکولی بین دپیاری نادل دیر دکھڑے کھول الل اللہ للہی بول بولی الل اللہ دی بول कामिल मुरी शो पंदे जल जोड़े फुदा दे कामिल मुरी शो पंद दे जल जोड़े निकले हो तीर कमानू नाल सारे मोड़े कसम खुदा दी دی قسم خدا دی کی دساں شان ولی دیکھو گنا پھول بولیے اللہ فون بولے اللہ جی پھول بولی دیل بولے للہ جی ہو जे तू चावे दो तू चावे उलमफान दे हजाने। खोल फदानी पीर अपने दुक्तियां चुम सर ते रख दिवानी اد مل دے ظہری بادت نال مل دے موتی انمول بولیے اللہ جی بول بولی اللہ جی بول بولی اللہ جی بول بولیے اللہ جی بول दा नीम मुझे सूरत देव चमकामे नूर्फ दादा नीम जूरत देव चमकामारे ऐसे नूर तू रोशन हो गए सब चंद सितारे ये सजड़ा नहीं किसना ते गो यजड़ा नहीं दुस